یہاں تک صاحب مولف نے مختلف چھوٹے چھوٹے حدیث کے ٹکڑوں کو یا بعض دفعہ ایک حدیث کو مختلف حصوں میں کر کے بیان کیا یہاں اس عزوان اس عنوان کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال ذکر ہوں گے جو آپ علیہ صلاحت وسلام نے باتیں بتائی ہیں جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی بلکہ بعد میں وہ خوب پذیر ہوئی کچھ ہو چکی اب تک یا کچھ اب بھی نہیں ہوئی مغیبات مانا ہے پوشیدہ چیزیں غیب کی خبریں غیب کے حوالے سے ذرا آپ سن لیجئے گا غیب کا معنی ہوتا ہے غیب کی بات غیب کا علم اس کو کہتے ہیں جو بن بتائے حاصل ہو جائے جو بغیر کسی کے بتائے یا بغیر کسی وسیلے کے حاصل ہو جائے وہ علم غیب ہوا کرتا ہے اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہی ہے آپ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی دنیا میں نہ کبھی آئی ہے نہ پوری کائنات میں موجود ہے کہ جس کو تمام کے تمام علوم کا علم ہو اور بغیر کسی بتائے کے حاصل ہو گیا ہو اگر وہ ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جہاں تک بات ہے انبیاء علیہ وصلاۃ والسلام کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنے پیغمبروں کو غیب کی خبریں بتائی غیب کی خبریں بتائی دو چیزوں میں بہت دو باتیں ہیں دو باتوں میں فرق ہے ایک ہے علم غیب بت اور ایک یہ ہے کہ غیب کی بات غیب کی خبر ایک یہ کہ خود بخود جاننا کسی چیز کا اور کسی کے بتانے کے بعد علم ہو جانا پھر وہ غیب نہیں رہتا البتہ غیر کے حق میں تو ہو جائے گا غیب کی خبر لیکن خود اپنی ذات میں نہیں ہوگا مثال کے طور پر ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی خود سر بازار دیکھتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا فلاں جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے یہ خود اس کو معلوم ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وغیرہ وغیرہ لیکن آقا جب اس نے دوسرے کو بتایا اب دوسرا آدمی نے جب سن لیا کہ بھئی فلان جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے یا فلان جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اب جب وہ آگے والے کو بتائے گا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی وہ خود جانتا ہے نہیں بلکہ اس کو کسی نے بتایا ہے تو دو لوگوں میں بہت بڑا فرق ہے پہلے والے کو خود بخود علم ہوا ہے وہ وہاں پر تھا موجود تھا اور یہ کہ اوپر والے کو جا کر بتا رہا ہے اس طریقے سے سمجھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود عالم الغیب نہیں ہیں آپ کون مکان اور پہلے اور بعد کی خبروں سے واقف نہیں ہیں بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے اور قیامت آنے والے واقعات و حادثات سے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا گیا ہے تو آپ مطلقاً بذات خود عالم الغیب نہیں ہیں لیکن جو جو خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اسلام کو دی ہیں جو کسی اور کو معلوم نہیں ہے وہ آپ علیہ آپ علیہ السلام کو معلوم تھی اس معنی کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں معلوم تھی اس لیے مطلقاً کبھی ایسا بھی کہنا مناسب نہیں ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے مناسب نہیں ہے اس لیے کہ آپ کو غیب کی خبروں کا علم تھا لیکن جو اس معنیٰ سے کہے گا کہ آپ خود غذا خود عالم الغیب نہیں تھے تو اس معنیٰ سے کہنا بھی ٹھیک ہے تو بہرحال اس دونوں باتوں میں فرق الگ الگ ہے آپ علیہ السلاط وسلام خود عالم الغیب نہیں ہیں البتہ تبارک وطر نے آپ کو بہت ساری غیب کی خبریں دی ہیں جو کہ آپ وسلم کی کچھ زندگی میں کچھ آپ کے بعد اور قیامت تک آتے وقت تک مختلف اوقات میں ظاہر ہوتی رہیں گی تو یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں ذکر و باز کی بات اللہ اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزارت باد و فاتحی سب سے پہلی حدیث عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچوں کے سردار ہیں لا يزال من زالا یزالو یہ بھی نفی ہے لا بھی نفی ہے تو نفی پر نفی داخل ہو جائے تو اس بات کا معنی دیتے ہیں لا یزالو مسلسل من امتی میری امت میں سے امت قائمت ایک جماعت امت ایک, ایک جماعت ایک, ایک گروہ قائمت بعمر اللہ قائم رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لا یضرهم ذرہ یضرر معنی تکلیف پہنچانا من خضلہم خضل يخضل کرنا رسوا کرنا خالف کسی کو اللہ اللہ میری امت میں سے امتن قاطن ایک جماعت قائم رہے گی بھی امر اللہ اللہ کے حکم پر لاحم من خزل لاحم نہیں نقصان پہنچائے گا ان کو من وہ خالم جو ان کو رسوا کرے گا ذلیل کرے گا ولا من خالف اور نہ ہی وہ نقصان پہنچائے گا جو ان کی مخالفت کرے گا حتٰ امر اللہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا وہ مالا ذالق اور وہ اسی حال پر ہوں گے کیا مطلب اللہ کا حکم آ جائے گا نیت آ جائے گی اور وہ اسی حال پر ہوں گے تو یہ ہے آپ علیہ السلام کی پیش گوئی کہ آپ نے جو پہلے فرما دیا کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی کہنے والے ان کو دہشت گرد بھی کہیں گے کہنے والے ان کو جا بجا و رسوا کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہنے والے ان کی مخالفت بھی کریں گے ہر مقام پر ہر پلیٹ فارم پر لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام پر کار بند رہیں گے یہی ہیں وہ کامیاب لوگ وہ اسی حال میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی جی تو یہ ہے خوشخبری بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے خبر کہ ایسی ایک جماعت ضرور قائم رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے حکم ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی بازبانی اللہ تبارک وطالعہ نے جو فرمایا ہے کہ ایسا ہوگا ضرور ہر محاذ پر ہر موقع پر یہاں تک قیامت واقع ہوگی کوئی نہ کوئی ایک جماعت جو سیدھے راستے پر قائم ہوگی حدیث نمبر دو اقالا نبی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا یکونو فی آخر الزمان آخر زمانے میں ہوں گے دجالون دجال قضابون جھوٹے دجال دجل سے ہے معنی مکر و فریب کیا معنی ہے؟ جھوٹ مکر فریب تدبیر قضابون جھوٹے یقتونکم من الاحادیث لائیں گے تمہارے پاس احادیث ایسی احادیث بے مالم تسم تم جو تم نے بھی نہیں سنی ہوں گی والا ابا کم نہ تمہارے ابا اجداد نے فعیا کم بچاؤ اپنے آپ کو وم ان سے تو فم وم پورا معنی بھی کر سکتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ ورنہ اگر الگ الگ, الگ کریں گے ترجمہ یہ بنے گا فعیا تم اپنے آپ کو بچاؤ وہی اور ان کو اپنے آپ سے بچاؤ مجموعی طور پر دونوں کو ملا کر یہ معنی کر سکتے ہیں یہی مانا تھا نم وہ تمہیں فتنا میں نہ ڈالے جی رسول اکرم صلی اللہ علام کا یہ فرمان کیا آخر زمانے میں جھوٹے دچال آئیں گے تمہارے پاس ایسی ایسی حدیث لائیں گے کہ تم نے سنی ہی نہیں ہوگی نہ تم نے نہ تمہارے اباؤ اجداد نے تم اپنے آپ کو ان سے بچانا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں جھوٹی یا حادیث کر, کر اور تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں جی ہاں اس دور میں اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ لوگ اپنے آپ سے حادیثیں گڑیں گے جھوٹ بولیں گے اپنی طرف سے کوئی قول بیان کر کے کہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹی حدیث بیان کریں گے تم سے تم اپنے اپ ان سے بچانا حدیث گڑھنے کے حوالے سے پہلے بھی اپ وعیدات پڑھ کے آ چکے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتوب مقادهو جہننم جی حدیث نمبر 3 وقال النبي صلى الله عليه وسلم خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تمی و اون تصو کو شہادت و احدمین شہادت ہو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس کرنی بہترین لوگ وہ ہیں بہترین لوگ کرنی میرے زمانے کے لوگ ہیں قرم زمانے کو کہتے ہیں ملا ہوا ہونا جو مجھ سے ملے ہیں قرن کا مانا زمان سمین یلو نہ ہوں جو ان سے ملے یلو جو ان سے ملے مراد تاب ہے تو میرے زمانے کے لوگ صحابہ ہو گئے اس کے بعد جو ان سے ملے وہ طبعین ہو گئے سمین یلون ہوں پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان سے ملے یعنی تبا تابعین جو تابعین سے ملے یہ تین زمانے ہیں جن کو خیر القرون کہا جاتا ہے صحابہ کا زمانہ تابعین کا زمانہ اور تبا تابعین کا زمانہ یہ خیر القرون کہلاتے ہیں تین زمانے اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم سم قوم پھر ایک ایسی قوم آئے گی یعنی اس کے بعد کے زمانے میں تسبق تص بھو شہاد ان میں سے ایک کی گواہی بڑھ جائے گی اس کی قسم سے وہ یمیر ہو اور اس کی قسم اس کی گواہی سے اس کی قسم گواہی سے بڑھ جائے گی اس کی گواہی اس کی قسم سے آگے بڑھ جائے گی اور اس کی قسم اس کی گواہی سے آگے بڑھ جائے گی کیا مطلب کہ آخر زمانے میں یعنی ایک تو یہ ہے کہ خیر القرون ہے اس کے بعد ایسی قومیں آئیں گی کہ جو مرادس صحیح ہے کہ گواہی اور کسمیں عام ہو جائیں گے لوگ پرواہ نہیں کریں گے جھوٹی گواہیاں دیں گے جھوٹی قسمیں کھائیں گے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی یعنی قسم کھا رہا ہے تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے جھوٹی گواہیاں دے رہا ہے تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے آج اگر آپ کوٹ کچہری کا ایک چکر لگائے اور آپ ذرا دیکھیں آپ کو وہاں پر تیار گواہ بھی ملیں گے آپ کے لئے اور جھوٹی قسمیں کھانے والے بھی ملیں گے العمان الحفیظ جی ہاں جی و قومن تصب کو شہادت و جن میں سے ایک کی قسم اس کی شہادت سے آگے بڑھ جائے گی وہ یمین ہو اور اس کی قسم بڑھ جائے گی ہو اس کی گواہی سے تو یہ مراد ہے کہ قسمیں اور گواہیاں عام ہو جائیں گی چھوٹی چھوٹی بات پر قسمیں کھانا اور پھر یہ کہ جھوٹی قسمیں جھوٹی گواہیاں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر چار لا لا زمان الربا لم من بخار آپ نے لوگوں پر زمان آئے گا لا يبقى احد نہیں باقیے گا کوئی ایک اللہ مگر سود کھانے والا ہوگا تو علم پس اگر جو نہیں کھائے گا سود تو اصاب بخار بخاری اس کو اس کا اثر ضرور پہنچے گا بخار من بھاؤ اثر تو اس کو سود کا اثر ضرور پہنچے گا اس لیے سامعین و آپ گزارش یہ ہے سب سے پہلے بنیادی چیز اپنا کھانا اپنا معاملہ اور اپنی تجارت پر ضرور نگاہ رکھی جائے ذریعہ آمدن کیا ہے خدا کی قسم فاقے کاٹ لو بھوکے رہ جاؤ حرام کے قریب مت جانا اگر حرام کے قریب جاؤ گے سو سو ریاستیں کرتے رہو رات بھر عبادات میں مشغول رہو اپنے دیہات اللہ تبارک بالا کے حضور بلند کر کے بیٹھے رہو کوئی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی کہیں تمہاری عبادات کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں جانے والا حرام کا لکمہ ہوگا حضور نے فرمایا ہے زمانہ لا مگر یہ کہ وہ سود خور ہوگا سود کھانے والا ہوگا فَإِلَّمْ يَأْكُلٌ اگر سود نہیں بھی کھائے گا سواگو میں بخاری سود اتنا حام ہاں ہو جائے گا کہ اس کو کہیں نہ کہیں ہر ایک کو اس کا اثر ضرور پہنچے گا آپ ذرا تجارتی منڈیوں کی طرف نگاہ ڈالیں جس معاملے کو آپ اٹھائیں گے اس میں ناجائز کے پہلو ملتے ہی رہیں گے آپ کو ناجائز ناجائز ناجائز لیکن حرام ہے کہ کسی کو معلوم اگر کسی کو بتا دیا جائے شری مسئلہ یہ دیکھتے ہیں جیسے کوئی بالکل ایک اجنبی سی بات کر لی ہو جس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو جی ہاں یہ آج کے ہمارے مسلمانوں کا طریقہ کار ہے کہ جب اس کو شرعی حوالے سے بتایا جائے کہ یہ شرعی مسئلہ ہے شریعت کی روپ سے یہ بے ناجائز ہے یہ معاملہ ناجائز ہے وہ کہتے ہیں اگر ہم یہ معاملہ نہ کریں تو کہاں سے کھائیں کہاں سے پئیں جی ہاں है है لوگوں پر ایک ایسا زمان آئے گا نہیں رہے گا کوئی مگر یہ سود کھانے والا گا کا اس کو ضرور وکال صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر پانچ غریب معنی اجنبی انوکھا اوپرا ان الدین بدء غریب बेशक دین شروع ہوا تھا اجنبی بن کر وہ سيعود کما بدا اور قریب لوٹ آئے گا جیسا کہ شروع ہوا تھا فتووال الغربا فوش خوش خبری ہے اجنبیوں کے لیے وہ هم الذین ان اجنبیوں کے لیے یصلحون جو درستی کریں گے اصلاح کریں گے ما افسد الناس من بعدی جو لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دیا ہوگا میرے بعد منس کی میری سنتوں میں سے جی ہاں میری سنتوں میں سے جو لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دیا ہوگا تو آنے والے کچھ لوگ کیسے ہوں گے جو اس کی اصلاح کریں گے جو جھوٹی حدیثوں کو الگ کر دیں گے اور صحیح احادیث کو پرکھ کر الگ کر دیں گے اور واضح کر دیں گے حق کو واضح کر دیں گے باطل سے جی تو جس طریقے سے جب آغاز میں سیعود و انقریب لوٹے گا جس طرح آغاز میں دین اجنبی تھا لوگوں کو جب بتایا گیا دین کے حوالے سے تو وہ اجنبی سمجھے انوکھا یہ کون سا دین ہے کہ جس میں ایک رب کو ماننا ہے ہم تو تین سو ساٹھ کی عبادت کرنے والے ایک رب ہو سکتا ہے اتنا اجنبی لگا ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کما بنا سی رود کم آپ آخر زمانے میں پھر دین ایسا ہی اجنبی ہو ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا لوگوں کو آپ شریع مسئلہ بتائیں نہ وہ کہتے ہیں یہ ناجائز یہ کیسے تو دین سے اتنے ناواقف ہو جائیں گے دین ایک اوپرا اور اجنبی بن جائے گا دوبارہ آخر زمانے میں جیسا کہ ابتداء میں اوپرا اور اجنبی تھا آخر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیا بتوں وائرل ہو ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جو اصلاح کریں گے اس چیز کی جو لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دیا ہوگا میری سنتوں میں سے. جی ایک معنی تو یہ ہے اجنبیبا اور اس میں محدثین کی تشریحات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد کم تر لوگ بھی ہیں جو غریب ہیں اس لیے کہ ہر زمانے میں دین پر عمل پیرا ہونے والے لوگ وہ وہی لوگ رہے ہیں جو غریب اور کم تر ترشمار کیے جاتے رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے معاشرت کے اعتبار سے جو ابنیا اور مالدار لوگ رہے ہیں انہوں نے دین کو اس طریقے سے قبول نہیں کیا وہ مال کے پاور میں مال کے گمنڈ میں اللہ کے دین کو پسے پشت ڈالتے رہے ہیں تو یہ بھی ہے کہ خوشخبری ہے غریبوں کے لیے ہم الدین جی تو اندین بدا غریب بدا شروع ہوا غریبا اجنبی بن کر وہ سریب لوٹے گا کما بدا لوٹ آئے گا جیسے کہ شروع ہوا تھا فتو بار لو راب خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے وہ حمل اس ما افسد الناس کون ہیں وہ یہ جو درست کریں گے اصلاح کریں گے ما افسد الناس جو لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دیا ہوگا میں بعد ہی میرے بعد من سنتی میری سنتوں <مرسلطمیسن> میں حدیث نمبر 6 وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدله ينفون عنه تحریف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ابراہیم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يحملو يحملو حاصل کرنا اٹھانا پیچھے آنے والا بعد میں آنے والا عدول عادل کی جمع ہے انصاف عدل کرنے والا نفی کرنا دور کرنا تحریف کہتے ہیں رد و بدل کرنا تحریف کس کو کہتے ہیں قرآن میں تحریف اسلام میں تحریر مطلب رد و بدل کرنا تبدیلی کرنا الغ حد سے تجاوز کرنے والے انتہال انتحل تحل مانا ہے نسبت کرنا منسوب کرنا المقتلین باطل لو تعویل تعویل کرنا کوئی مطلب نکالنا الجاہلی وکالبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا العلم حاصل کریں گے اس علم کو منکل خلفن اردول ہر آنے والوں میں سے عادل اس علم کو حاصل کریں گے من الخل خلف ان ہر آنے والے میں سے اردول اس کے عادل یعنی آنے والوں میں سے جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں سے عادل لوگ تو بعد میں آنے والوں میں سے ان کے عادل لوگ اس علم کو حاصل کریں گے پھر وہ کیا کریں گے؟, دور کریں گے اس علم سے مراد قرآن و حجیز کا علم دور کریں گے اس سے تحریف الغالین حد سے تجاوز کرنے والوں کے رد و بدل حد سے تجاوز کرنے والوں کی تبدیلی को تحریف تبدیلی و انتحال المفتلین اور باطل لوگوں کے منصوب کیے ہوئے کو وہ انتحال تلین اور باطل لوگوں کے منصوب کیے ہوئے کو جو انہوں نے نسبت کر دی ہوگی کوئی باطل چیز گڑ کر اس کی نسبت کر دی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف و تعویل الجاہلی اور جاہل لوگوں کی تعویل کو دور کریں گے جو انہوں نے قرآن اور حدیث کی غلط ثلط تعویلیں کی ہوں گی اپنے اپنے مقاصد کے لیے اپنے اپنے مطالب نکالے ہوں گے وہ تعویل الجاہلی اور جاہل لوگوں کی تعویل کو کیا کریں گے دور کریں گے یعنی آنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے یعنی فو ٹھیک ہے فیانہ نہیں آئے گا تحریف الغالین حد سے تجاوز کرنے والوں کی تبدیلی کو انتہا المقتلین باطل لوگوں کی منسوخ کرنے کو و تعویل الجاہلین اور جاہل لوگوں کی تعویل کو جی تو مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو غلط حلط لوگوں نے مطالب نکالے ہوں ان کی درستگی کریں گے حدیث نمبر 7 وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا تسب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل في ما قتل ولا المقتول في ما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الحرج الحرج القاتل والمقتول في النار تتبعه الذي الله تعالى نص روايهك الرسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا والذي نفسي بيده قسم اسدكي جس کے قبضہ میں میری جان ہے جس کے ہاتھ میں جس مطلب دنیا ختم نہیں ہوگی حتی یہاں تک کہ آئے گا لوگوں پر ایک ایسا دن لا يدری القاتل فی ما قاتل کو معلوم نہیں ہوگا فی ما قتل اس نے کیوں قتل کیا جی قتل اس نے کس لیے قتل کیا ولل مکتول اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا یعنی جس کو قتل کیا گیا اس کو بھی معلوم نہیں ہوگا فیما پہلا قتل, ہے پھر فیما کسے قتل کیا گیا اس لیے اس کو قتل کیا گیا فقیلہ کیف کن ادال پوچھا گیا کیف فج کن یہ کیسے ہوگا اور آپ والے اسلام الحر کہ الحرج وہ فتنا ہوگا وہ کیا ہوگا فتنا آگے آپ دیکھیں گے پوچھیں پھر اگلی حدیث جو آ رہی ہے اس میں پوچھا گیا کہ امر حرج حرج کیا ہے آپ نے فرمایا القتل پھر اس کے بعد ایک اور حدیث آ رہی ہے پھر اس میں آپ سسم سے پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے وہ حرج کے حوالے سے نہیں وہ کے حوالے سے ہے تو حرج کیا ہے قتل فتنہ ہے کی بنیاد پر یہ ایسا ہوگا کہ قتل کرنے والے کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں اور جس کو قتل کیا گیا اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے اور آج یہی حال ہے جی ہاں اگلی جو آخر حدیث کا ٹکڑا ہے القاتل والمقتول فی النار کہ قتل کرنے والا بھی اور جس کو قتل کیا گیا دونوں کے دونوں جہنم میں ہوں گے ایک جو طویل حدیث اس میں پھر یہ پوچھا گیا کہ قاتل تو ٹھیک ہے قتل کرنے والا ہے جرم کرنے والا ہے لیکن مقتول کیوں آپ اور شاہ نے ساتھ اس لیے کہ وہ بھی قاتل کو قتل کرنے کی تمنا رکھتا تھا یعنی دونوں آپس میں گویا اس طریقے سے لڑ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کر گیا کسی کا وار پہل کر گیا اور وہ دوسرا کیا ہو گیا مقتول بن گیا ورنہ ہر ایک دوسرے کی قتل کی تمنا رکھنے والا تھا اس لیے دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے و کی جس کے قبضہ میں میری جانتا دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ ہومن یہاں تک گا لوگوں, پر لوگوں پر ایک ایسا دن لا دیا قاتل قاتل کو معلوم نہیں ہوگا فیما قطلا اس نے کیوں قتل کیا مقتول اور نہیں مقتول کو معلوم ہوگا کہ فیما کو طلاق سے کیوں قتل کیا گیا فقیر کئی فی پن پوچھا گیا یا کہا گیا کئی فی پن یہ کیسے ہوگا قال الحرش فتنہ, کی فتنہ ہوگا القاتل والمقتل فی النار قتل کرنے والا اور اس کو قتل کیا گیا دونوں کے دونوں جہنم میں ہوں گے وقال النبی صلی الله علیہ وسلم حدیث نمبر آٹھ یدقارب الزمان زمانہ زمانے قریب ہو جائیں گے ویقبض العلم اور علم اٹھا لیا جائے گا وتظہر الفتن اور فتن ظاہر ہو جائیں گے و یل اور بخل ڈال دیا جائے گا وہ یق و یکسر الحرج قسر یکسرو و یکسر الحرج ہو اور حرج زیادہ ہو جائے گا صاحبہ نے کہا کہ حرج کیا ہے قالا القتل قتل جی یقار اب زمان زمانے قریب ہو جائیں گے کیا مطلب حدیث مصرف واضح ہے کہ مطلب وقت میں برکت نہیں رہے گی سال ایسے گزریں گے جیسے مہینہ مہینے ایسے گزر جائیں گے جیسے مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن دن ایسا گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ جی تو یہ ہے مطلب یہ قفار اب کا وقت میں برکت نہیں رہے گی یق بغیر علم علم اٹھا لیا جائے گا آگے تفصیل آئے گی دوسری حدیث میں علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سینوں سے علم کو کھینچ لیں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا لیں گے اس طریقے سے علم دنیا سے اٹھ جائے گا یور کا شخ شخ بخل ڈال دیا جائے گا کہ لوگوں میں بخل عام ہو جائے گا بخیل ہوں گے وہ یق سر و یک زیادہ ہو جائے گا اب حرج کیا ہے کالو مل حرج کالا القت آپس اسلام نے قتل. جی. حدیث نمبر نوالبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دنیا ختم نہیں ہوگی حتیہ یمر رجول والا قبر حتہ یمر رجل حتہ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے یہاں تک کہ آدمی گزرے گا القبر قبر پر فیت مر فیت عمر یا فیت عمر وہ اس پر پلٹیاں کھائے گا لوٹ پلوٹ ہونا مر رہا گا یو مر ہو مانا لوٹ پلوٹ ہونا تو فیت امرگا قبر پر وہ پلٹیاں کھائے گا وَيَقُولُ یقول اور کہے گا یار کن تو مکان صاحب حادل قبریں کاش کہ ہوتا میں مکان صاحبِ حادل قبریں اس قبر والے کی جگہ کاش کے میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا ہو آپ اسلام نے آگے شاہ کہ کہ میرا دین محفوظ نہیں ہے نہیں البلا مگر مصاحب اتنے زیادہ ہوں گے عمر کے قیامت میں اتنی مصیبتیں ہوں گی طرح طرح کی کہ لوگ مصائب سے تنگ لا کر موت کی تمنا کریں گے اور زندہ آدمی جا کر قبر پر پلٹیاں کھائے گا اور کہے گا کاش کہ میں آج اس زمین کے نیچے ہوتا ولدین اللہ اللہ لاتے دنیا دنیا ختم نہیں ہوگی قبر یہاں تک گزرے گا آدمی القبر قبر پر فیت امرہ لے اور پلٹیاں کھائے گا اس پرش تو مکانا ساضل قبریں ہوتا میں اس قبر والے کی جگہ دین یہ دین کی وجہ سے نہیں ہوگا اللہ البلا مگر مصائب کی وجہ سے مصیبتوں کی وجہ سے قرآن اللہ رسم مساجدہم عامرت وحی خراب من الہداء علماؤہم شر من تحت عدیم السمائی من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود بڑی جامع مانے حدیث اور بالکل اس زمانے اور اس سلطے دور کے ساتھ حلق علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اشارت فرمایا یوشا کو یوشا کو معلوم مجھول دونوں پڑھ سکتے ہیں انقریب فال و میں سے اوشا کافی پڑا ہوگا قریب ہے کہ آئے گا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ لا یب من اسلام الرسم ہو اسلام میں سے نہیں ہوگا باقی مگر اس کا نام اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہے گا بس کا من القرآن اللہ رسم قرآن میں سے باقی نہیں رہے گا مگر اس کا نقش اس کا نقش مساجد وہ محاورت ان کی مسجدیں آباد ہوں گی ظاہری طور پر وہی خراب ہوں من الخدا لیکن وہ ویران ہوں گی خراب اجڑی ہوئی ہوں گی ویران ہوں گی من خدا ہدایت سے مسجدیں آباد ہوں گی ظاہری طور پر لیکن لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے وہ ویران ہوں گی ہدایت سے شر من منتم السماء ان کے علماء آسمان کے نیچے عدیم چمڑے کو کہتے ہیں اور زمین کے حوالے سے بھی کہہ لیا جاتا ہے معنی ہوتا ہے زمین و آسمان کا ظاہری حصہ زمین کی سطح اور آسمان کا ظاہری حصہ جو نظر آنے والا ہے تو آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین لوگ ان کے علماء ہوں گے من عندهم تخرج الفطن تو میں سے فطرے نکلیں گے وفی ہم تخرو اور انہی میں فطرے لوٹ جائیں گے یعنی آخر زمانے میں ایسا ہوگا کہ اسلام کا صرف اور صرف نام باقی ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامی احکامات بالکل ناپید ہوں گے نہ ہونے کے برابر لیکن صرف اور صرف نام باقی ہوگا نام کیا مسلمان ہوگا قرآن باقی نہیں رہے گا مگر اس کے نقوش اس کے نقش باقی ہیں باقی احکامات پر لوگ عمل پیرا نہیں ہوں گے ان کی مسجدیں ظاہری طور پر آباد ہوں گی بڑی خوبصورت خوبصورت بنائی ہوں گی لوگ بھی آ جا رہے ہوں گے لیکن وہ عملی اور جو اصل عمل ہے ہدایت ہے وہ لوگوں کو نہیں ملے گی لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے مسجدیں تو ظاہری طور پر آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے ویران ہوں گی ان کے جو علماء ہوں گے آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین لوگ ان کے علماء ہوں گے اس وقت آخر زمانے میں انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں لوٹیں گے یعنی علماء ہی فتنے کی بنیاد بھی بنیں گے اور اولاما ہی اس فتنے کو ختم کرنے والے ہی ہوں گے علما سو رو المان وال حفیظ علما من تحت منتھ یہ من من نہیں ہے تحت السماء آسمان کی چھت کے نیچے آپ کہہ سکتے ہیں ظاہری نے گے ہم تعود جائیں گے. حدیث نمبر گیارہ وہ کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین احوانیہ ودا سریر دے ذلك قَالَ بَعْدِ فرمایا فی آخر الزمان اقوام آخر زمانے میں چند قومیں ہوں گی اقوام چند قومیں ہوں گی اخوان العلانیہ اخوان من بھائی ظاہری طور پر جو ظاہر میں بھائی ہوں گے آدا اس سریرا لیکن باطنی طور پر دشمن وہ آدھا اس سریرا باطن پوشیدہ باطنی طور پر دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے فقیر یارسول یعنی ظاہر میں ایک دوسرے کو بڑے دوست ہوں گے ماشاء اللہ بھائی بھائی لیکن باطن میں دشمن ایک دوسرے کے فقیلا یار رسول اللہ وہ کئی بجے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ, کیوں؟ یہ کیسے ہوگا آپ نے فرشمایا بے رحبت ملاباز بعض کی بعض کے ساتھ لالچ کی بنیاد پر کہ ایک کو دوسرے سے لالچ ہوگی اس بنیاد پر ظاہری طور پر وہ اس کو اپنا ہمدرد سمجھے گا اور اپنا ہمدرد کہلائے گا اور ظاہری طور پر اس کی خوشامد کرے گا کیوں تو اس کو اس سے لالچ ہوگی ایک اس وجہ سے لیکن جیسے ہی وہ سامنے سے غائب ہوگا تو اس کے اس کے لیے کلون کو دشمن بن جائے گا دوسرا ورحبت ملاباز رگ بت بہن باپوں یا بعض باندھ سے خوف کی بنیاد پر رگ خوف خوف کی بنیاد پر ڈر کی بنیاد پر کہ اگر میں اس کے سامنے کوئی بات کروں گا تو یہ مجھے کوئی نہ کوئی سزا دے دے گا جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آخر زمانے میں لوگ کسی کی عزت اسی لیے کریں گے کہ اس کے ڈر کی بنیاد پر اس کے خوف کی بنیاد پر تو یہی ہے وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا ظاہری طور پر لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے لیکن پوچیدہ طور پر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوگا ایسا کیوں ہوگا آپ نے فرمایا کہ یا تو بات کو دوسرے بات کا لالچ ہوگی اس لیے ظاہری طور پر ایک دوسرے کو کیا کریں گے اس کے سامنے اپنا بھائی ظاہر کریں گے لیکن حقیقت میں دشمن ہوں گے یا یہ کہ اس سے ظاہری طور پر خوف اور ڈر محسوس کریں گے اس بنیاد پر اس کی عزت کریں گے یقون فیمانے زمانے میں کچھ قومیں ہوں گی ظاہری طور پر بھائی ہوں گے ظاہری طور پر بھائی ہوں گے اور باطنی طور پر دشمن وکیلا یا رسول اللہ ہوتی میں یقون رضالے بس کہا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا فرمایا بعض کی باز کے ساتھ لالچ کی بنیاد پر تما کی بنیاد پر وراہب امازی بنیاد پر حدیث نمبر بارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابرتاً اللہ مانا ایک یک بات دی گئی ایک ایک کر کے یادا بالحون نیک لوگ چلے جائیں گے مطلب دنیا سے چلے جائیں گے یاد ال ایک کر کے یا اے کے بعد دیگرے بات دیگر ففال کہتے ہیں بھوسے کو کچرے کو جو کام کی چیز حاصل کر لی جاتی ہے باقی جو رہ جاتا ہے وہ کیا ہے بھوسا جیسے گندم ہے گندم کا الگ کر لیا جاتا ہے اور بھوسا الگ کر لیا جاتا ہے تو خفالہ بھوسا کچرا وطب کا اور باقی رہ جائے گا بھوسا کچرا کا فالت شاعر جیسے کہ جو اشائی جو کوئی بھی پرواہ کرنا تو لا بالی اللہ بالتن اللہ تبارک ان کی کوئی بھی پرواہ نہیں, نہیں کریں گے یعنی نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اور باقی ایسے ہی فضول لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کو نہیں جانتے ہوں گے اس کے پیغمبر کو نہیں جانتے ہوں گے ان کے احکامات کو نہیں جانتے ہوں گے تو یہ ایسے ہوں گے جیسے کچرا کہ اصل لوگ دنیا سے چلے گئے باقی کچرا رہ گیا ہے اور کچرے کی کوئی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا اصل دانے کا اعتبار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے بارشیں مانگیں گے بارشیں نہیں ہوں گی جو چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نہیں دیں گے حدیث نمبر تیرہ وہ قالم صلی اللہ علیہ وسلم لاتو ساتوت یو ادو ناسی لوک لوکا من کمین اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو ثابت النصب نہ ہو آپ علیہ السلام نے اشاط فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتہ یہاں تک کہ یکونا اساد الناس کہ بد دنیا دنیا کے اعتبار سے نیک بخت کون شمار کیا جائے گا اساد الناس نیک بخت بد دنیا لیکن دنیا کے اعتبار لوکا اب نے لوکا کمینہ ابن کمینہ کمینہ کمین کا بیٹا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے کمتر انسان ہے عام عام تو اگر صحیح معاشرے میں دیکھا جائے تو جو غیر ثابت نسل جس کو کہہ سکتے ہیں حرامی جس کا نسل بھی ثابت نہیں ہوتا وہ جو شخص ہے جس کو معاشرے میں سب سے کمتر سمجھا جاتا ہے آخر زمانہ ایسا آ جائے گا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس شخص کو جو سب سے کم تر ہے اس کو کیا سمجھا جائے گا نیک بخت سمجھا جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا تک باقی نہیں رہے گا تو اس وقت اس وقت مت قائم ہوگی اسحاد الناح سے لوگوں میں سے نیک بخت بد دنیا دنیا کے اعتبار سے اس کو نیک بخت سمجھیں گے جو سب سے کیا ہوگا کم تر ہوگا اور جس کا نصب بھی ثابت نہیں ہوگا لکا اب ن کمینہ ابن کمینہ کمینہ کمینہ کا بیٹا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعتو قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یکونہ اسعاد الناسی بالدنیا لکا عبنی لکا عب یہاں تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں میں سے نیک بخت شمار کیا جائے گا دنیا کے اعتبار سے کمینہ ابن کمینہ حدیث نمبر چودہ وقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والا قائم رہنے والا القابض قبض یکمانہ پکڑنا الجمر ہم آپ کے انگارے کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا يأتي على الناس لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کل قابل ایسے ہوگا جیسے انگارے کو مٹھی میں پکڑنے والا تو دین پر صبر کرنے والا یا دین پر چلنے والا ایسے ہوگا جیسے کہ آپ کے انگارے کو پکڑنے والا یعنی دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے آپ کو خود اپنے ہاتھ میں لینا ہے اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر چلنا آخر زمانے میں لیکن ایسے لوگوں کے لیے فضیلت بھی بہت ہے کہ جو ایک ایک سنت پر عمل کریں گے تم کو سو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا کالم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے زمان لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا اپنے دین پر قائم رہنے والا جمرے انگارے کو مٹھی میں پکڑنے والے کی طرح ہوگا فآخر ان الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں سب کو خیر سے رکھیں سب کو حفظ و امان میں رکھیں. جو احادیث پڑی ہیں سنی ہیں اللہ تبارک و تعالی سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو فتنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی جو لامحدود زندگی ہے اس کے لیے آ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں